سولت والدیا ابن مسلم عمد فارمن الله الردیم الرحمٰن الرحیم صولاۃ وسلام يا رسول اللہ ولا عبا يا حبيب الله اللہ و سلام خیا نبی اللہ ولی کبا صحاب يا نور الله فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آقا کا مہینہ آکا کا مہینہ جاری ہے اور یہ رسالے کا نام بھی آقا کا مہینہ ہے آقا کا مہینہ شعبان المعظم اور شعبان المعظم کے حوالے سے امیر السنت نے مختلف معلومات ہمیں فراہم کی ہے امیر السنت کے کتب و رسائل ترجمہ شدہ آپ کے مدوری مذاکرے ڈب شدہ مد مدار پھول اور مختلف چیزیں آپ اگر ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو www.iliasqadri.com کا آپ وزٹ کیجئے شب براعت کی آمد آمد ہے اور اسلام کی بنیادی باتوں میں سے سے ہم جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ ہے شب براعت فیضان شب برأت سے ہم آپ کے ساتھ آج سلسلے کے اندر شامل ہیں شب برأت کی آمد پر آئیے بظاری گلدستہ دیکھتے ہیں الحبیب اللہ تعالی علی محمد یا شب برات کی آمد آمد ہے براعت، یعنی شب برات یا یعنی چھٹکارے کی رات ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کر کے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے کی راتیں جو مانگیں گے وہ ملے گا اس رات تو رحمتوں کی چھما چھم بارشیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالی سے آفتوں سے پناہ مانگنی ہے عذاب قبر سے پناہ مانگنی ہے پورے خاتمے سے پناہ مانگنی ہے ایمان پر خاتمے یا بار کا خدا ہندی میں سوال کرنا ہے دنیا میں مشکلوں سے رہائی مانگنی ہے جو مانگیں گے ملے لیکن خبردار شب برات فضولیات میں سیر و کفری میں پٹاخے اور آتش بازیوں میں معاذ اللہ نہیں گزار آتش بازیاں کرنے والے یہ مرغ وجہ آتش بازی بڑی رات کو ہوتی ہے شب بارات کو اول تو یہ حرام کہ میں بے عبادت کرتے ہوں گے ان کو کتنا اس میں اور رشتہ بہنیں جو کرتی ہوں گی ان کو کتنا اس سے حرج ہوتا ہوگا تو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی تو ایسا نہ کریں پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں مال بھی ضائع ہوتا ہے اور دوسروں کو تکلیف بھی ہوتی ہے دانچوں کا تو اپنے کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے کسی کے آنکھ چلی جاتی ہوگی کسی کے کپڑوں میں آگ لگی جاتی ہوگی بعضوں بات اتنی لاشوں کے جیچڑے اڑ جاتے ہیں آتش بازی میں تو ہم مسلمانوں کو آگ سے پنا مانگنے کی راتیں ہی ہیں آگ سے چھٹکارا پانے کی رات ہے نہ کہ یہ ہر طرف آگے جلانے اور آتش بازیاں کرنے کی رات سن شب براعت جو ہے وہ کتنی مبارک رات ہے اور یہ ویسے بھی ہمارے اس وقت اس وقت یہ قریب بھی ہے اور شب براعت کی رات ہمارے ہاں نیاسوں کا بھی سسرا ہوتا ہے حلبے وغیرہ عام طور پر اس کی ترکیب ہوتی ہے آئی اس کے تعلق سے میں سنت کے مدنی پُل سنتے ہیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و رحمۃ اللہ شباد پر کافی لوگ حلوہ پکاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو دیتے اس کا مقصود کیا ہے یہ حلوہ عیسان ثواب کے لیے بناتے ہیں اپنے کوئی عزیز کا انتقال ہو جائے تو غلط بنی اس کے عیسائی ثواب کے لیے وہ حلوہ بنا کر تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کوئی شگرنگ خرج نہیں ہے ثواب کا کام ہے اس پر اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک شریعت کسی کام کا منع نہیں کرتی تو وہ جائز ہوتا ہے بلکہ حلوے میں تو ایسا کہ پاک ہے کانن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھے اچھا حلوا کو بازو نے حلوا بھی پڑا ہے نے اور اس سے مراد یہاں یہ کیا ہر میٹھی چیز ہر میٹھی چیز تو بازو نے تو اس کو باقاعدہ تو, تو, تو میٹھائی یوں مطلب ہے کہ اس پر اعتراض کی تو گنجائش نہیں دیکھ کوئی ساری चावल پکاؤ گے چاول پکائے قورمہ जो جو بھی کرے یہ سب ایک جو بھی حلال چیز ہے اس پر اس طرح سواب ہو سکتا ہے حبیب صلی اللہ تعالیٰ شب براعت کی رات نامہ اعمال جیسے تبدیل ہوتے تو اس کے فوراً بعد نوافل پڑھے جاتے ہیں چھ نفل ہوتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد اور لاکھوں کروڑوں آشق ال رسول دنیا بھر کے اندر عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں اور یہ نوافل ادا کیے جاتے ہیں اس رات جو نوافل ہوتے ہیں اس کے تعلق سے امیر اللہ سے امیر اہل سنت سے آئیے مدنی پھول لیتے ہیں امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے شب برأ کے نوافل کے بارے میں کچھ بتائیے حضرت علامہ احمد الصاوی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر ساوی شریف میں نقل کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا نے اس شب یعنی شب براعت میں سو رکعت نماز پڑی اللہ عز و جل اس کے پاس سو فرشتے بھیجتا ہے تیس فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں تیس عذاب دوزخ سے امن فرام کرتے ہیں تیس آفات دنیا سے اس کی حفاظت کرتے ہیں جبکہ دس فرشتے شیطان کا دھوکہ اس سے دور کرتے ہیں مشہور سنی عالم حافظ ملت حضرت علامہ مولانا حافظ عبداللہ عزیز مبارک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سو رکاوتیں ہر شب براعت میں پڑا کرتے تھے جب سے پڑھتے تھے یہاں تک کہ ایک بار جاننے میں اختلاف ہوا تو آپ نے دو راتیں مسلسل کہ شاید آج پندرہویں ہو شاید کل پندرہویں ہو تو دو راتیں آپ نے سو سو رکاوتیں ادا فرمائیں یہاں تک کہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی کا جو آخری سال تھا نقاحت تھی بے چینی تھی اس کے باوجود شب برات جب آئی تو آپ نے یہ سو نفل اس میں ادا فرمائے صلی اللہ تعالی علی محمد اس میں کوئی مخصوص صورتوں کا بیان نہیں ہے جو بھی آپ صورت چاہیں سور فاتحہ کے بعد سوراس بڑھ اور اس کا وقت جو ہے چودہ شعبان کو غروب غروب آفتاب سے لے کر پندرہ کے صبح صادق کے درمیان یہ پوری رات میں جب بھی چاہیں یہ سونا وافل پڑھے جا سکتے ہیں تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علامد علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اس رات کی آمد میں چونکہ ایک سال کے جو نامہ اعمال ہے اس کو آپ سمجھے اس کی کلوزنگ ہے اور نئے سال کے نامۂ اعمال کی اوپننگ ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس معاملے میں کیا مدن پھول ہے معافی کے تعلق سے اور امیر السنت کا کیا معمول ہے اور اس پر آشقان رسول کو عمل کرنا چاہیے شب براعت میں معافی مانگنے کا جو طریقہ ہے آئیے ہم وہ مداری گلدستہ امیر السنت کا دیکھتے ہیں تجھ کو شہبان المزم کا خدایہ واستا بخش دے رب محمد تو میری ہر ایک خطا مٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظر شب براعت میں اعمال نامے اٹھائے جاتے اے کاش ہمارے اعمال نامے گناہوں سے پاک ہو کر حقوق العباد سے بالکل صاف ہو کر بارگاہ خداؤندی میں پہنچے آمی. تو میں جو کچھ ارد کرتا ہوں غور سے سنیے اگر میں نے آپ میں سے کسی کی غیبت کی ہو تہمت دری ہو کسی طرح سے دل آزاری کی ہو مجھے معاف محاف اور مواف فرما دیجیے دنیا کا بڑے سے بڑا حق و جو تصور کیا جا سکتا ہے سرچ کیجیے کہ وہ میں نے آپ کا طلب کر دیا ہے وہ بھی اور چھوٹے سے چھوٹا حق بھی جو ضائع کیا ہو اسے بھی معاف کر دیجئے اور سواب عظیم کے حقدار بنی آپ کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر التجا ہے کہ کم از کم ایک بار دن کی گہرائی کے ساتھ کہہ دیجئے میں نے اللہ اجزا وجل کے لیے اپنی چھوٹی بڑی تمام حق تلفیاں الیاس تادری کو مراف کی تو بے حساب بخش کے بے شمار جرم دیتا ہوں تجھ کو واسطہ اور سلوحیب اسی طرح اپس میں ایک دوسرے کی حق نفیہ کی موفی تنافی سب کو کرنی چاہیے گھر والوں سے بھی اپنی ماں بہنوں سے بھی اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے بچوں سے بچوں کی امی سے بھی موفی کی ترکیب فرما لیجیے اپنے پڑوسیوں سے اپنے دوستوں سے اگر آپ سیٹ ہیں تو نوکروں سے کیونکہ اگر معافی چاہیے نا تو اس کا گیٹ جو ہے نا وہ تھوڑا نیچے ہے یوں کر کے جانا پڑے گا تھوڑا جھک کر یوں کر کے معافی مانگنے جائیں گے تو سر ٹکرائے گا گیٹ سے پاس پاس ہو جائے گا تو اس لیے آج کے ساتھ کل یہ نہیں نوکر ہی مہنگا پڑ جائے قیامت کے دن جس کو بلا وجہ جھاڑا تھا میں بیٹا تھا بلا وجہ یا تلفیاں کی تھی یا میں بچوں کی امی سے کیسے معافی مانگوں مانگنی پڑے اگر اس کی حق تلفی کی, کی ہے اپنے بچوں سے کیسے معافی مانگو حق تلفی کی, کی تو ان سے بھی معافی مانگنی پڑے گی چھوٹوں سے بھی معافی مانگنی پڑے گی بڑوں سے بھی معافی مانگنی پڑے گی جبکہ حق تلفی کی, کی ہو تو ہم نے تو یہ ایک ذہن دینے کوشش کی ہے کہ معافی مانگ لیا کرے ہو سکتا ہے ہمیں یاد نہ ہو کوئی حق تلف کر لیا ہو ہم نے اس کا تو یوں بھی معافی مانگ لینی چاہیے میرا تو ایڈوانس میں معاف ہے خوش ہو گئے مگر کسی کی حق تفی اگر کی ہو نا وہ معاف کر بھی دیں تو اس میں حق اللہ باقی رہتا توبہ پھر بھی واجب ہوتی یہ ذہن میں رکھے جبکہ حق تفیقی کی نگران شورا پھر حاجی شاہد اپنے نگران پاک ان کی طرف سے بھی عرض ہے کہ ان کو بھی چھوٹے بڑے جو بھی حقوق اگر طلب کیے ہو کسی کے انہوں نے تو ان کو بھی معافی سے نواز دیجیے جیسے ابھی تو یہ ایک طور پر انداز ہے ان فوری پر ایک تو معافی مانگنے کا انداز جو ہے نا وہ بھی بڑا ہی مطلب ایک مزاحیہ قسم کا ہوتا ہے اور پھر معاف کرنے والے و غریب انداز سے معافی کا انداز بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے معاف کا انداز بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ نہ اس کو معافی مانگنے میں کوئی ایسا احساس چھپا ہوا ہے کو معاف کرنے میں کوئی ایسی اس کو رسمی طور پر ایک وہ یوں بند کہتے ہیں بولا چالا معاف کر رہے ہاں تو گزارا نہیں ایک انداز کیا ہونا چاہیے باپا کہ مطلب انسان اگر کسی سے واقعی اپنے مطلب کے قلبی گہرائی سے چاہتا ہے کہ یار میری خلاصی ہو جائے کسی صورت ہو جائے تو اس کے لیے مطلب اس کو باقاعدہ بہت سنجیدہ ہونا پڑے گا اپنی بھول تسلیم کرتے ہوئے ندامت کے ساتھ مذرت کرے منانے کی کوشش کریں اس کو بالخصوص والدین کو وفا گھر میں عموماً بھائی بہنوں میں ہو جاتی ہے چار دیواری کے اندر رہتے ہیں تو اولاد کی ماں باپ سے بعد اوقات ہو جاتی ہے ماں باپ بھی بعد اوقات اولاد کے ساتھ وہ ایسا سلوک کر گزرتے ہیں جس ان کو بھی خلاصی کروا لے لینی چاہیے تو ایسے میں ایک تو یہ انداز آپ نے کہا اللہ کرے ایسا ہو جائے باد بڑا آدمی چھوٹوں سے معافی مانگنے میں تھوڑا سا ہچکچاتا بھی ہے جیسے شوہر بیوی سے معافی مانگنے کے لیے تھوڑا سا ہچکچاتا ہے بچوں سے معافی مانگنے میں اس کو تھوڑی سی ہچکچا ہے تو ایسے موقع پر کیا ذہن بنانا چاہیے حدیث میں مضامین تو موجود ہے کہ معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی بڑھتی ہے سائیڈ پروفیٹ ہے یہ سمجھ لو حدیث شریف میں یہ مضمون ہے تو اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ معافی مانگنے سے مجھے مطلب میری شان میں فرق آ جائے گا تو یہ اس کی بھول ہے نادانی ہے معافی تو مانگ لیں قیامت کے لیے نہ رکھے یہ فارغ ہو جائے الحبیب صلی اللہ تعالی محمد شب براعت میں معافی اعلیت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مکتوب میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا اور اس کے تعلق سے امیر السنت نے اپنے رسالے آکا کا مہینہ میں تحریر فرمایا اعلیت نے اس کی طرف توجہ دلائی امیر سنت کا سال سال سے یہ معمول ہے اور الحمد دعوت اسلامی والے اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس پیارے پیارے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس رات ہمارے ہاں قبرستان میں بھی جو ہے وہ جانے کا معمول ہوتا ہے آشی رسول پہنچتے ہیں تو اس میں جانے میں کچھ احتیاطیں بھی کرنی چاہیے آئیے امیر اور رسنت کے مدنی پھول سنتے ہیں کچھ ایک دو مطلب میں نے یوں بھی دیکھا ہے کہ یا تو پتا ہوتا ہے یا نہیں پتا ہوتا ہے اور قبر کی بناوٹ یا اس کا لیول کے اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے اب اگر کسی اسلامی بھائی کی قبر اس کے عزیز کی آگے یا اوپر جا کر یا اندر جا کر ہے تو کیا اس کو وہاں تک پہنچنا ضروری ہے کہ وہ دوسری قبروں کے اوپر فاؤنڈ رکھتے ہوئے چلتے چلے جائے ضروری تو نہیں ہے وہاں دور سے بھی دعا ہو سکتی ہے گھر بیٹھے بھی دعا ہو سکتی ہے کیونکہ قبرستان کی حاضری جو ہے یہ ایک ثواب کا کام ہے اس میں اپنی موت یاد آتی ہے سندے کو عبرت کے لیے جائے تو اب اگر قبر ایسی جگہ پر ہے کہ دوسروں کی قبروں پر پاؤں رکھے بغیر وہاں نہیں پہنچ سکتے پھر تو باہر سے ہی فاتحہ پڑے کہ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ جائز نہیں ہے گناہ بلکہ اگر قبریں بٹا کر راستہ بنایا گیا ہو اس راستے پر چلنا بھی حرام ہے یہاں تک کہ اگر قبرستان میں کسی راستے پر ڈاؤٹ بھی ہو کہ یہ راستہ اس پر پہلے قبریں تھی ڈاؤٹ کہ یہ قبریں مٹا کر راستہ بنایا ہوگا تب بھی اس پر چلنا حرام ہے تو اس لیے وہ پھر دور سے پاتیاں پڑ جاتے ہیں جب تک یعنی کہ اب اطمینان نے کہ یہاں راستہ پرانا راستہ ہے خبریں نہیں تھیں پھر تو جا سکتا ہے ورنہ یہ کئی راستے سے قبریں مٹ جاتی پر راستہ بن جاتا ہے اس پر بھی چلتا صلی اللہ کا رسول صلی اللہ کا علی علیہ اور جہنم سے آزادی اس رات کے تعلق سے ایک عنوان یہ بھی ہے آئیے سنتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی شہر خدا قضم اللہ تعالی وجہہ القریم سے مردی ہے نبی کریم وعوف الرحیم علی افضل الصلاة والتسلیم کا فرمان عظیم ہے جب پندرہ شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو بے شک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 میٹھے میٹھے صاحب بھائی ہو اللہ تبارک و وا ہمیں یعنی کہ یہ ارشاد فرما رہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اور ہم پٹاخے پھوڑنے وہ جہنم سے آگ کی آزادی کا اعلان فرما رہے کا ہے کوئی مجھ سے جہنم سے بارات اور چھٹکارا طلب کرنے والا کہ اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے دوں اور ہم آزر رہیے آگے اچھال رہے ہیں گلیوں میں پٹاخے اور پھول جڑیا اور کیا کیا تماشے کر رہے کتنی بڑی ایمانداری کی بات ہے پلیز سب کو میسج کریں کہ آئیے یہ رات اس طرح گزارتے ہیں یہ رات غفلت کی نہیں ابھی کتنی پیاری بات ہم سنتے فرمائی اس رات ندا کی جاتی ہے کوئی مخفلت کا طالب تو ہم تو لب کہتے ہوئے حاضر ہو نا لب میرے مولا ہم ہیں نا ہم بخش ہمیں مع صلی اللہ تعالی علام محمد جہاں پتاخوں کی ایک غلط عادت پائی جاتی ہے وہاں یہاں اس رات چونکہ قبرستان جایا جاتا ہے قبر پر موم جلانے کا بھی کچھ معمول ہوتا ہے بازو کا آئیے تعلق سے مدوری پھول سنتے ہیں علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ تھی جو برات میں جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ مومبتیاں جو جلدی ہیں کیا وہ بھی سنت چاہتی ہیں جو قبروں پہ جلاتے ہیں یہ تو بالکل غلط ہے کہ آگ وہ بھی قبروں پر جلانا اس جنر تو بلکہ اگر ویسے بھی اگر مقصد جلائی ہے تب تو وہ ہے اسلام بھی ہوا اگر مقصد ہے جلانے کا جیسے کہ تلاوت کرنا چاہتا ہے اس کی روشنی میں اور وہاں روشنی نہیں ہے یا اس لیے روشن کرنا چاہتا ہے کہ اس کا اور کوئی عزیز آئے گا تو اس کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو سکتی یا کوئی قبر پر پاؤں نہ رکھ دے اس وجہ سے اگر جلانا چاہتا ہے تب بھی قبر پر نہیں جلائے گا قبر پر ملا منا سائڈ پہ جلا دیں اگر بھی, آ, پر جل... نہیں جل اگر جو ہے یہ اگر خوشبو کے لیے جلانا چاہے اچھا لوگوں کو خوشبو پہنچے گی تب تو جلا سکتا لیکن خبر پر نہیں ہوگی. چلے اور اگر لوگوں کو خوشبو پہنچانے کا مقصد نہیں ہے ویسے رسمی طور پر اگر اگر جلا دی تو یہ اصلاح ہے اس کی اجازت نہیں و تعالی عالم و رسول عالم اکدم جل صلی اللہ تعالی علی ملم سلوی علام محمد اللہ محمد قبر پر پاؤں رکھنے کا حکم آئیے امیر رسول کی دوائیں سنتے ہیں صلی صل اللہ علیہ محمد رسول شب برات کیا احمد آمد ہے شب براعت عبادت کی رات ہے اور اس میں قبرستان میں حاضری یہ بھی مستحب امر اور کاریہ سباب ہے اچھی نیتوں کے ساتھ جائے تو لیکن یہ خیال رکھے گا قبر پر پاؤں رکھنا یعنی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ حرام قبریں مٹا کر جو راستہ بنایا گیا ہو اس پر چلنا حرام یہاں تک کہ اگر شک ہو کہ یہاں پہلے قبریں تھیں اور اس کو مٹا کر راستہ بنایا گیا ہوگا ہے شک ہو تب بھی اس پر چلنا جائز نہیں تو دور سے ایسا سامان کر لیجیے ع شب برات غفلت میں نہ گزارے آئیے مغری پھول سنتے میٹھے میٹھے استعمال بھائیوں شب برات بے حد اہم رات ہے کسی سورج سے بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے اس رات رحمتوں کی خوب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 حضرت سعید امام بائی حتی شاہ فیو علیہ رحمت اللہ کبھی فضائل اوقات میں نقل کرتے ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے معزم ہے چھ آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی نمبر ایک شراب کا حدی نمبر دو ماں باپ کا نام فرمان نمبر تین زنا کا حدی نمبر چار قطع تعلق کرنے والا نمبر پانچ تصویر بنانے والا اور نمبر چغل خور حدیث کے الفاظ یہاں تک آگے اسی طرح کہیں جادوگر تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند کخنوں کے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرفی کی مغزو کینا رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی شہادت شیب محرومی کی فہید ہے چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ متض یعنی بیان کردہ گناوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گنا میں ملوث ہو تو وہ بالخصوص اس گنا سے اور بالعموم ہر گنا سے شبہ براعت کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیں اور اگر بندوں کی حق تلفیاں کی تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تنافی کی ترکیب فرما لیں شب برات اور قبرستان کی حاضری السلام علیکم و رحمتہ و رحمۃ اللہ شب بارات کو عموماً دیکھا گیا کہ قبرستان پہ بہت رش ہوتا ہے خاص طور پہ ماضی کے بعد تو کیا مغرب یا عشاء کے بعد جانا یا فجر سے پہلے پہلے جانا کوئی زیادہ فوائد کی بات ہے یا کوئی شرط ہے یا سنت ہے یا کیا ہے کیا ظہر پہ یا فجر کے بعد یا عصر کے بعد کوئی اور ٹائم نہیں جا سکتے ہیں بڑی رات سے لے کے بڑے دن تک اگلے دن کی مغرب تک کبھی بھی اپنی شب برآت کا شب کو شب من نائٹ رات برآت کی رات تو شب برات یعنی نائٹ میں سرکار صلاحیت علیہ وسلم کا قبرستان جانا یہ ثابت ہے ٹھیک ہے تو یوں شب برات شب برات شروع ہوگی جب چودہ شاہبان کا سورج ڈوبے گا اس سے لے کر پندرہ شاہبان کی صبح ہے یہ ساری رات کے لئے تو اب یہ کہ رات میں مستحق ہے جانا دیکھو شدہ بارات ختم ہو جائے گی جب فضل وجیکٹ پندرہ شرمان آ جائے گی تو, تو اس کے رات میں جانا زیادہ سواب ملے گا اگر جائے گا لیکن اب جو قبرستانوں میں ہمارے یہاں پاکستان میں خاص کر بابل مدینہ کے پاس قبرستانوں میں تو ایک مطلب ایک رسمی طور پر لوگ جاتے ہیں میلے کا سما ہوتا ہے اور دھنیہ سو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں اب اس کا مقصد تھا کہ قبرستان کی حاضری کے ذریعے ابرت حاصل ہو اس کا تھوڑا امکان اب کم ہو گیا وہ مطلب وہ روشنیاں ہو رہی ہیں مطلب طرف دیا ایک عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے ٹھیلے جل جاتے ہیں اسٹال وغیرہ عجیب کے پاک میں یہ تو ہے سرکار نام دار سلم کا قائدہ علی علیہ سلم فرماتے گئے پہلے میں تمہیں قبروں اس زیارت سے منع کرتا تھا لیکن اب کہتا ہوں کہ جاؤ نیادیش تو معیے ہے پہلے تم کو منع کیا کرتا تھا اب کہتا ہوں کہ جاؤ کیونکہ قبروں کی زیارت دنوں کو نرم کر دی اور آنکھوں میں آسو ڈالتی ہے قبرستان ہمارا جانے کا مقصد یہ اصل مقصد ایک تو یہ تھا کہ ہم کو اباصل ہوگے اسی طرح ہمیں بھی قبر میں جانا ہے اچھا ایک یہ کہ اپنے عزیز کے قبل پر جاتا ہے تو عزیز کو اس سے انس ملتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اس سے اس کو فرحت حاصل ہوتی ہے اہل اللہ ہے نیک بنتے ہیں تو اس کا فیض ملتا کر باقی اس سال سواب یہ کہ گھر بیٹھے بھی ہو سکتا ہے دنیا میں کہیں سے بھی ہو سکتا ہے قبرستان جانا چاہیے رش ہو کر اپنی پر اپنی عبرت کا سامان کریں اور ثواب کے نیچے سے قبرستان کی حاضری دیں کہ برآت میں اگر ممکن ہو تو نہ جائے تو کوئی بھی نہیں ہے اگر دن کو بھی جاتا ہے تو پھر رات دن سارا سال میں کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہے جس میں قبرستان کی حاضری کی ممانعت ہو جب چاہ جا سکتا ہے بلّہ ہوتا عالم شب بارات میں قبرستان کیوں جاتے ہیں قبرستان کے تو بہت سے مدنی گلدست آپ نے دیکھ لیے اور لوگ جاتے ہیں آشکان رسول جاتے ہیں لاکھوں لاکھ آشکان رسول جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں آئیے مدر پھول سنتے ہیں شب بارات میں قبرستان کیوں جاتا ہے یہ سننا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ آکا کا مہینہ مقبول مدینہ کا رسل ہے اس کے صفحہ نمبر 20 پر پیج نمبر 20 امر مضرت سید نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ فرماتی میں نے ایک رات فرور ایک اعین موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا تو بکیل مجھے ملے آپ سلوما قراعدہ آنے والی سلوم نے مجھ سے فرمایا کہ تم اس بات کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری حق صدی کریں گے میں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلوس میرا خیال کیا تھا کہ شاید آپ از والے متاثرات مجھے کسی کے پاس تشریف دے گئے ہوں تو فرمایا بے شک اللہ تعالی شعبان کی پندرہویں رات آسمان دنیا, دنیا پر جلدی فرماتا ہے بس ابھی نہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناکاروں کو بخش دیتا ہے اس روایت میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے پاک میں بی بی عائشہ پایا نشیب تو قبرستان جانا تو سر گستا ہے میں چھبے برات میں قبروں کی اجازت کے لیے جانا چاہیے علیہ وسلم بعض لوگ شب برأت کو مردہ کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کو کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے آئیے میں سنت کے مدونی پھول سنیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بابا جانے شدہ سے ہم نے تھا وہ ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کا انتظار ہوا تو پہلی شدے برات آتی تھی ساون تو چودہ تاریخ کو چودہ شام کو شام کو وہ شیریاں بیٹھتی تھی جن کے یہاں مطلب رہی کہ وہ اور ہوتے تھے ہمارے یہاں اور مردہ کی بھی بھوتے اور شیرنی بھی بڑے بڑے پڑی تے وہ بھی بھاگ بھاگے تھے اس کو اتنا شور نہیں ہوتا تھا تو جب پہلے پتا چلا گئی پہلا جن کیا انتقال ہوگی کیا تو انتقال کے بعد اس میں یہ آفا رہتے ہیں اور شاید وجہ سے یہ اسلامی نام نہیں ہے یہ عوامی بولتے بارات کو پٹاخے پھوڑ سکتے ہیں یا نہیں مزید تفصیل سنیے کچھ موضوع پر ہو چکا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے پٹاخا کیا ہے پٹاخے کی استدا ہوئی دن وہ آگ لگائی نا سیزراہیم خیلام السلام کے لیے وہ سن رہے انہوں نے آگ کے انار بھر کے چھوڑے تھے آتا بازی کی تھی یہ وہاں سے چلیے تو شب برات میں خدا جانے نہیں کہاں سے ابھی یہ شب براحت میں جو مربجہ آتشبازی اور پٹاخے فوڑنے کا جو سلسلہ یہ حرام ہے تو جہنم میں لے جانے والا کام ہے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں آگ لگ جاتی ہے بازو جان کے خطرے مال کے خطرے تو یہ بالکل نہیں پھوڑنے چاہیے پٹاخے اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کو اس کے لیے رقم نہ دیں اور بچوں کو اسے روکیں سب کوشش کریں گے کہ یہ مصیبت کے اندر دور جائے گی لاکھوں روپے کی آتش بازیا سبیں برا حق میں اس سب پہلے شروع کر دیتے ہمارے ملک پاکستان میں تو اس پر پابندی ہے ہارو بنے لیکن پھر بھی یہ پر مسلمان کو اکلے سے نہیں بتا پابندی اللہ تعالیٰ عالم و رسول و عالم اللہ سلو ما تخلاء وسلم ریب پٹاخوں پر بعض اوقات ایسے مقدس کریمات بھی ہوتے ہیں جو دیکھ کر ہی مسلمان سمجھ سکتے ہیں کہ آج کس قدر بےرمتی ہو رہی ہے آپ کو اس تعلق سے ایک مدعی گلدستہ دکھاتے ہیں یہ پٹاخہ پھٹا ہوا ایک اخباری کاغذ یہ ہوگا تو دیکھیں اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں پڑھا جا رہا ہے بالکل یہ بنانے والے شاید بچارے کیا لقب دوں ان کو میرے آقا کا نام ڈال دیا اس میں اور یہ پٹاخہ پھٹا اور پھٹا ہوا کاغذ کسی کے ہاتھ میں آیا اور یہ مجھے یہاں اس نے دیا یہ دیکھو پٹاخے کا سائڈ ایفیکٹ قانونی جرم پٹاخے بیچنا بنانا پھوڑنا تو اس لیے وہ سارے پولیس والوں جو مسلمان ہوں مہربانی کر کے آپ دیکھو اب تو مان جاؤ یار پٹاخے میں تمہیں کیا دکھا دیا میں نے اللہ کا نام بھی تو صلی اللہ ہو اللہ کا نام بھی آ گیا وہ درود پاک آ اس میں اب تو توبہ کرو اب تو مان جاؤ اے میرے پولیس والو جو اہل سنت ہو اب عملی اہل سنت بھی بن جاؤ نا جو بھی مسلمان ہیں یار تمہارے اسلام کی غیرت کیا اس سے بھی نہیں مطلب ان اٹھتی کہ درود شریف بھی پٹاخوں میں ماض اللہ پھٹ رہے ہیں یہ تو ایک ہاتھ ہے خدا جانے کتنے ایسے اللہ کے نام اس میں پھٹتے ہوں گے اخباروں کے ذریعے وہ بنانے والوں کچھ تو غیرت کرو یار ایسا تو بشر حافی جو شراب کا کارخانہ چلاتے تھے انہوں نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا احترام کیا تو بہت بڑے ولی اللہ بن گئے اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا احترام بھی ہمارے دلوں میں ہے تو میں بھی چومتا ہوں اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے اور جنہوں نے مجھے دیا عبرت کے لیے اللہ ان سے بھی راضی ہوجائے اور جو جو پٹاخے چھوڑ دیں دوسروں کو سمجھانے کی اور اس کے خلاف تحریک چلانے کی نیتیں کرے اللہ ان کو بھی بے حصا بخش سب نیت کرو اس کو خلاص کرو آپ اپنے وطن سے اور بالکل نکال باہر کرو نہیں چاہیے اپنے کو پٹاخے نہ شب بارات کو چاہیے نہ شادیوں میں پھٹے یہ پھٹے ہی نہیں اب آنے والی نسلوں کو پتا ہی نہیں وہ پٹاخہ کس جانور کا نام ہے ایسے ہوتے ہیں یا لر سرو کا نام بھی اس میں آ جاتا ہے نوز بلّہ وہ کیسا زمین پہ مارا ہوگا آگ لگائی ہوگی کہاں اڑا ہوگا اور کس طرح یہ نوز بلّہ کیا کیا گزر کر یہ اپنے ہاتھ میں آیا ہوا جو نہیں تھوڑتے اور اس وجہ سے نہیں پھوڑتے کہ یہ گنا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مخفرت فرمائے بے حساب جو راضی ہے وہ بھی گناگر ہے وہ جو نیوٹرل ہے جس کو پتا ہی نہیں ہے ویسے ہی نہیں پھوڑتا وہ طبیعت میں نہیں ہے تو نہ گناہ نہ سب گناہ گنا سے تو بچ گیا نا وہ ایک وہ شرابی نے شراب کے نشے میں جا رہا تھا اور وہ بسم اللہ کا کاغذ ملا اس نے تو نگل لیا اس کو اٹھا کے میرے رب کا نام نکل گیا پھر وہاں آگے آیا اس میں گر گیا اور فوت ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہوا بولا میں تو شراب کے نشے میں مست تھا جا رہا تھا کاغذ کے پرزے پر بسم اللہ شریف لکھی دی تھی میں نے اٹھایا میرے رب کا نام فرشبت میں تو اٹھا کے اس کو نکل گیا اللہ تعالی نے بس میرا یہ عمل قبول کر لیا اور میری مغفرت ہو گئی یہ تو اللہ کے نام کی تعظیم تو جو اللہ کے نام کی بد تعظیم ہی کرتے بے بھی کرتے ہیں خدا جانے ان کا کیا ہوگا پیسہ نہیں ردی میں جو اخبار استعمال کرتے ہیں نا یار بڑا رسکی کام ہے آئے ہوتے ہیں ہوتے ہیں اخباروں میں ہمارے بہت ہوتے ہیں مضامین ہوتے ہیں پورے پورے آرٹیکل ہوتے ہیں مذہبی پٹاخوں کے خلاف جنگ جاری پٹاخوں کے خلاف جنگ پٹاخوں کے خلاف جنگ جاری تو مذہبی منو آپ کو بھی سے بچنا ہے اور مدری منوں کے ذہن میں آنے والوں کے سوال بھی ہوتے ہوں گے تو ہم جواب سمجھ سے رہتے آئیے آپ کو ایک مدری خاکہ دکھاتے جمے کو چھٹی تو اتوار کی ہوتی جمے کی نہیں ہوتی جمعے کو شب بارات میں شب بارات میں کیا ہوتا ہے شب برات میں بٹا کے پھوڑتے हां पटाखे फोरेंगे बापा से मालूम करते क्या पटाखे फोर सकते हैं वाले अलम वरह वाशादा आप बापा ऐसी पूछो आप।, आप पूछो اچھا میں پوچھوں تو ماپا کو شدید کے پھوڑ سکتے ہیں اچھے بچے پٹاخے نہیں پھوڑا کرتے یہ ایک کا کام ہے اس سے دوسروں کی عبادت میں بھی خبر پڑتا ہے اور گھر پہ پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں بعضوں کا گھر جل جاتے ہیں اور لوگ اس میں آج میں جلس جاتے ہیں کبھی تو جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں بلکہ ایسے بھی واقعات ہیں کہ جہاں آتش بازی تیار کی جاتی ہے ان کے में میں بھی के हो ہو جاتے ہیں اور انسانی جسموں کے کس طرح ہو جاتے ہیں تو اس لیے ان کاموں سے بچنا چاہیے اچھے بچے پٹاخے نہیں پھوڑا کرتے اور اچھے ماں باپ اپنے اچھے بچوں کو پٹاخے فوڑنے کے لیے پیسے بھی نہیں دیا کرتے ٹھیک ہے تو ابھی آپ پٹاخے کبھی بھی نہیں مودونی چینل کے ناترین فیضانے مدنی مذاکرات سے ہم مختلف موضوعات کے ساتھ آتے ہیں اسلام کی بنیادی باتیں اور اس میں یہ ہمارا تہوار بھی شامل ہے جو بہت جوش و خروش کے ساتھ مسلمان عاشقان رسول مناتے ہیں ہم نے آپ کو اس کے تعلق سے کچھ مدنی فل دیے مزید سلسلوں کے ساتھ انشاء اللہ رحمان حاضر ہوں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی مذاکروں کو دیکھنے کا معمول بنا لیجئے فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا ان شاء اللہ اجسبل علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد